تقدیر کا آمال سے کیا تعلق ہے کیا انسان اپنی تقدیر کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہے اس کو آپ ذرا سا اٹھ دیں عموماً ہم یہ کہتے ہیں جو کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے آدمی وہی کرتا ہے ایک تو یہ اور ایک یہ کہ جو بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے آدمی مجبور ہے یہ تو ایک فرقہ رہا ہے گو یا مسلمانوں میں کہ جو اس قسم کی حرکت اور یہ عقیدہ رکھتا جس کا رتھ اپنے اپنے زمانے نے بہت بڑے ہمارے ائما اور علماء نے اس کا رت کیا اس کو یوں کر دیں ایک تو یہ سمجھ میں ذہن میں رکھیے جیسا اللہ نے لکھ دیا ہے ویسا ہم کر رہے ہیں اس کو یوں کر دیں جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ نے لکھ دیا اب بات سمجھ میں آ جائے سمجھ رہے بات ایک تو یہ کہ جیسا لکھا ہوا ہم مجبور ہیں وہ کرنے پر ایسا نہیں جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اللہ تبارک کا نے لکھ دیا اب میں اس کی مثال دیتا ہوں اللہ تبارک کا بعلا ہمارے ذہنوں کو ہماری عقلوں کو ہماری خرد ہمارے دماغ ہمارے اجسام سب کا بنانے والا وہ جانتا ہے کہ یہ بدن یہ دماغ یہ ذہن یہ خرد کب کیا کرے گی کب کیا کرے گی یہ اس کو جانتا اس کی مثال یوں لیں ایک پل بنایا جاتا بہت بڑا پل ہے نے بیٹھ کر کے ڈیزائن کیا اس کا ریشو کنکریٹ سیمنٹ سریا یہ سب کو ناپ تول کر کے انجینئر لکھ کر کے دیتا ہے یہ ایک سو سال تک ویلڈ رہے گا یہ بتائیے اگر وہ ایک سو سال میں پل ٹوٹ جائے تو انجینئر کا سر پھاڑیں گے آپ جا کر کمبا نے کہا تھا کہ سو برس کے بعد اس لیے ٹوٹ گیا یہ کہیں گے آپ نہیں کہیں گے کوئی ڈاکٹر مریض کو دیکھنے آئے مریض کی نبض دیکھ کر ڈاکٹر یہ کہ بھائی اس کی نبز گئی اب یہ علاج نہیں جو ہے اب رخصت ہونے والا نبز یہ بتا رہی وہ آدمی مر گیا اب آپ ڈاکٹر کو پکڑیں کہ کم وقت نے کہا تھا اس لیے مر گیا ڈاکٹر کیا کہے گا یہ مرنے والا تھا اس لیے میں نے بتایا کہ یہ مر جائے گا اب آئیے عوام کا جو ذہن کا انتشار اس کا علاج جو لکھ دیا گیا وہی ہم کر رہے ہیں آپ دنیا کا کاروبار چلا کر کے بتا دیے بڑے بڑے کیمسٹ اور سڑے ہوئے دماغوں کے لوگوں سے میں بحث کی اور ان کو آمادہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لکھ دیا گیا وہی آدمی کر رہا چلیے اسی کو ہم لے کر چلتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں ایک آدمی آم کے درخت پر چڑھ گیا جب آم کھانے لگا تو باغ کے مالی یا مالک نے اسے پکڑ کر تمبی کی وہ خدا کا خوف کر باغ میرا بغیچہ میرا درخت میرے میں مالک اور تو آم کھا رہا ہے کمبا اس نے کہا تو بالکل جاہل معلوم ہوتا ہے تو نے قرآن نہیں پڑھا کیا بات لگے یہ نہیں فرمایا گیا کہ بغیر حکم خدا کے ایک پتا بھی نہیں ہلتا تو میں جو یہ دو من کی لاش درخت پہ چڑھ کر آم کھا رہا ہوں یہ خدا کا حکم ہے لکھا ہوا ہے. خاموش رہا ہوں یہ بیچارہ چپ ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس کی ٹانگ پکڑ کر نیچے کھسیٹ کر دو چار جوتے جب مارے اب یہ چلانے لگا کہنے لگا لگتا تو بھی میری طرح جاہی ہے جب بغیر حکم خدا کے پتہ نہیں ہل سکتا چپ چاپ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ سب لکھا ہوا خدا کے حکم سے ہو رہا نظام چلا کر بتائیں گے نہیں چل سکتا کائنات کا نظام اس لیے معلوم ہوا کہ آپ کو مسلمانوں ہی کے عقیدے پر آنا ہوگا اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ہم کیا کرنے والے تھے اور اس نے ہمارے بارے میں لکھ دیا آدمی مجبور نہیں ہے ٹھیک ہے اب میں بتاؤں کہ آدمی کتنا مجبور ہے اور کتنا اپنے پر قدرت رکھتا ہے ایک شخص یہی سوال حضرت علی ردی اللہ انہوں کے پاس آن کر ان کی سما خراشی کرنے لگا تو حضرت علی نے اسے سمجھایا کہ مب میں بتاؤں کہ تیرا کیا اختیار ہے اور اللہ تعالیٰ کا تجھ پہ کیا اختیار کہنے کے ذرا الٹا ہاتھ اٹھانا اس نے الٹا ہاتھ اٹھا دیا کہنے کے ذرا سیدھا ہاتھ اٹھانا اس نے سیدھا ہاتھ اٹھا دیا کہنے ذرا بایاں پیر اٹھانا اس نے بایاں پیر اٹھایا اب کہنے ذرا سیدھا پیر اٹھا ان کا یہ تو اٹھ نکلا کہ پتا گیا کہ تیرا اختیار کیا ہے اللہ کا تیری آزاں ہیں تین تو تھی اٹھا مجبور ہے آدمی کہیں نہیں کیا, کیا سمجھے آپ یا نہیں یوں نہ سمجھا جائے کہ ہم اس کے کرنے پہ مجبور ہیں جو اللہ وہ اسی کے تو طاقت سے ہم کر رہے ہیں اس لیے ثواب اور گناہ کچھ نہیں ہوگا اب ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ہوں ہاں کرتے رہیے گا ذرا ایک مالک کسی فرم کا خود وہ اکیلا تنہا بلا شرکت غیر وہ مالک اس مالک نے اپنے یہاں ایک جنرل مینیجر رکھا یہ ایم ڈی رکھا مینجنگ ڈائریکٹر اس کو کہا کہ اس ادارے کا پورا چلانے کا تمہیں اختیار ہے چیک پر سائن بھی تم کرو گے سب کو پیسے بھی تم دو گے تنخواہ بھی تم دو گے تنخواہ بڑھانے کا نظام بھی سب تمہارا ہے. یہ سب اس کے سپرد کر دے کیوں جناب اب اس نے سارے اختیارات اپنے جی ایم کو دے دیے یہ بتائیے کہ کل جی ایم بجائے تنخواہ دینے کے 5 لاکھ روپے کا چیک لے کر خود اپنے گھر چلا جائے تو مالک ناراض ہوگا یا نہیں بتاؤ کیوں ناراض ہوگا بھائی کیوں ہوگا ناراض اس ہی نہیں اختیار دیا ہے نا اس... ناراض کیوں ہوگا مالک کیوں ناراض ہوگا اس لیے کہ اس نے وہ بات میں دیانت سے عمل نہیں کیا سمجھ گیا جو اس نے اختیار دیا تھا اس کو اس نے دیانت داری سے عمل نہیں کیا اسی طرح دیا ہوا تو سب اللہ تعالیٰ لیکن غلط استعمال کرو گے تو وہ مالک کو مولا تم سے پوچھے گا اب تم کہو گے نہیں یہ جو بدکاری ہو رہی کی دی ہوئی آنکھیں یہ جو ہم لوگوں کو قتل کریں چھری چاقو جو بن رہے ہیں سب اسی کا تو پکڑے جاؤ گے نہیں جاؤ اس سے میں سمجھتا ہوں مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا ان مثالوں سے اور یہ بھی سن لیجئے بھائی یہ قزا اور قدر اس میں اس میں بھی ایک باب ہے مشکا شریف میں اور حضور علیہ السلام نے ذہن کے انتشار کی وجہ سے کہ آدمی کہیں اللہ سے برگشتہ نہ ہو جائے اس مسئلے میں بحث کرنے سے بھی منع کیا ہے سمجھ گئے اس مسئلے میں بحث نہیں ہوگی بحث کرنے سے منع کیا تاکہ کہیں آدمی خدا نہ خواتہ گمراہ نہ ہو جائے ادھر, ادھر ادھر نہ ہو جائے بحث کرنے سے بھی اس میں منع کیا گیا